ومنافع للناس وليعلم من ينصره ورسله ان قوی ہم نے یقیناً اپنے رسولوں کو کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتابیں اور میزان اتارا تاکہ لوگ عدل و انصاف قائم کریں اور ہم نے لوہا پیدا کیا اس میں بڑا زور اور لوگوں کے لیے بہت سے فوائد ہیں اور تاکہ کون جہاد کر کے بن دیکھے اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بے شک اللہ قوت والا زبردست ہے اس عیسط کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی براثت کی غرض وغیرہ اور ان تین چیزوں کو بیان کیا ہے جو ان انبیاء کی تائید و تصدیق کے لیے انہیں دی گئی تھیں پہلی چیز جو ان کی تائید کے لیے دی گئی دلائل و معجزات تھے اور دوسری چیز کتاب الٰہی تھی جس میں مخلوق کے دین و دنیا کی بھلائی کی ہر بات بیان کر دی گئی تھی اور تیسری چیز کو اللہ تعالیٰ نے میزان سے تعبیر کیا ہے جس کی تفسیر مجاہد اور قطادہ وغیرہ ہم نے عدل کے ذریعے کی ہے اور حافظ ابن کثیر نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ حق ہے جس کے حق ہونے کی گواہی وہ سبھی لوگ دیتے ہیں جو عقل سلیم رکھتے ہیں اور ان تمام چیزوں کے ساتھ انبیاء کی بےآس کی غرض و غایت یہ تھی کہ جس دعوت حق کو پھیلانے کے لیے اللہ نے انہیں مبروس کیا ہے لوگ اسے قبول کریں صرف اللہ کی بندگی کریں اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اللہ کے نازل کردہ قانون عدل و انصاف کو نافذ کریں جس کی تفصیل اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے قانون جنایات قصاص، حدود احکام میراث اور دیگر حقوق انسانی سب اسی ضمن میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بندوں سے تقاضا ہے کہ وہ ان تمام قوانین و احکام کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نافذ کریں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہبت و قوت ہے اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں اس جملے کا جملے سابقہ سے تعلق یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل و خرد سے نوازا ہے وہ کتاب الٰہی کی آیات سنتے ہی ان پر عمل کرنے لگتے ہیں اور اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی میں عدل و انصاف کو قائم کرنے لگتے ہیں اور جو عام لوگ ان کے مخلص پیروکار ہوتے ہیں ان پر جب قوانین شریعت کا نفاذ ہوتا ہے تو انہیں قبول کر لیتے ہیں اور نظام عدل جاری ہو جاتا ہے اور جو لوگ سرکشی کی راہ اختیار کرتے ہیں اور نظام عدل کو درہم برہم کرنا چاہتے ہیں انہیں حکومت کی طاقت نظام عدل کی پابندی پر مجبور کر دیتی ہے لوہے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بہت سے فوائد رکھے ہیں تمام جنگی آلات و اسلحہ اسی سے بنتے ہیں مختلف لانوا سناتیں، برتنوں کی قسمیں اور کھیتی کے آلات اسی سے تیار ہوتے ہیں بلکہ یوں کہنا صحیح ہوگا کہ انسانی زندگی میں استعمال ہونے والی شاید ہی کوئی ایسی چیز ہے جس میں لوہے کا کسی نہ کسی طرح استعمال نہ ہوتا ہو آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوہے کی تخلیق کا مقصد یہ بھی ہے کہ اس سے جہاد میں استعمال ہونے والے ہتھیار تیار ہوں جنہیں مجاہدین فی سبیل اللہ استعمال کریں اور اللہ کے سامنے یہ بات کھل کر آ جائے کہ کون اس کی رضا کی خاطر محض غیبی امور پر ایمان رکھتے ہوئے اس کی راہ میں لوہے سے بنے اسلحے کا استعمال کرتا ہے اور اللہ کے دین کو غالب بنانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے اور اللہ تو بڑی قوت والا اور ہر چیز پر غالب ہے وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے اس نے تو بندوں کو جہاد اسلامی کا اس لیے حکم دیا ہے تاکہ اس کی اطاعت کر کے اس کی رضا اور اس کی جنت کے مستحق بنے